पोतरा तू उ जो मोल भी ना گال اندر کھول جو کیا ہے ہیں پیسے مسلمان ہوگریز پیٹی بات مت کرنے پیٹی بات کھڑے کو جو پیٹ باد منافع جی حکیم د او کا بند ہیں مرد ہیں میں تو بھی آئے کا کاکاون جڑے حاکیم یا ڈاکٹر کرنے مریض مرد ہیں مجھے میں پن بندے کو بھی آئے بندے وہ اے دا سے اے دو غزالی اے دو کو نرانی آئی اے دو کو نیازی آئی اے دو کو پلانا آئی ہوندے ہوندے ایک کام قوم نل سنی قوم نل جو حشر تھی اللہ تھے مردی سارا پیا کوئی کار سے سوٹا کوئی بد گرم سے اسلام دے, مسلمان دے جماعت چ نکل کے بئیمان کوئی بد گما کرے کیوں میرے میں نہیں خوبے جی کریں کہ دل قبول کرے یار گل سچی دل نوازی والی گال جگہ ہی نہ سورج پی سنگ آ کے کوئی بےمان سی گئی کہ سیلاب جم دے یار بند جو اگر بندی دے تک بند سے کام کرے جے لو ٹپا سٹے نہ روڑا گئے تو والی نہ مسئلہ تے سمجھ گئے نہ پھرے تے دو رہ گئے نہ روڑا سچ نہ نشہ تے تے پروں نہیں پانا اے اللہ رب العالمین کو برابر زمانہ وانا امام غلا علی رحمۃ اللہ سیارے دنیا, دنیا, دنیا دی طلب پہ آخرت دی آخرت دی آخرت دی طلب دے آخر بن گیا نمازی بھی مسئلہ دور دہ ساتھی پیسے اسے کرنا پتا نہیں کرنا ہاں ہن اس کو جنہوں نے بتایا تھا میں اس نے عمر تھا یہ مین منو تھا نہ عمر تھا وہ بھی تھا مسلماناں جدہ پیر کو نہیں منیا میں نے دین تھا میں نے چاہي لو ہمم وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ خراب ہے مرتا منگے مرتا آخر بالکل مرتا ٹھیک ہے جس طرح آئے سارے پھر گئے A <تصفح> نظرانے ان کی بلکہ آپ نے اپنی اولاد کو دنیاوی عربی اردو اور انگلش کی تعلیم دلوائی اور اچھی تربیت بھی دی اور اچھا روزگار بھی دلوایا تاکہ کسی کے دست نہیں کرنا علات نہیں سمجھا نہیں دیکھ حروف میں تھا تھا مطلب آل کل سوا صحیح نے فرمایا سارے برابر گنا یعنی وہ ماں نل پتکاری ستر والا بینک کیا کیا مطابق اللہ نگاہ چاہیو ہاتھ بیٹھ لے بابا اپنے ماجے <laughs> جا چکلا کھول بیٹھے یہ تو دے ہاتھ نہیں دے رہتا یہ تو آرام لال بیٹھے کسی ہزار روپے میں نا سی اور چکل مانال وانگو اور سرکار پہ مانال آپ حضرت چکلی آپ نہیں کرنے اپنی مانال بھی نہیں کرنے یو کرنے. آپ اپنی جو چھوٹے آپ ساری زندگی کی کیا نوکری کی انہوں کو کتے کلانت میں دینا بھی ہاں آتا ہے یا آکھا ہی جب انہوں نے داست نگر میں آئے کیا بہتا ہے عیدے <تصفح> بنوائی بہیں انہوں نے موتم دیا بھی بلانتیا نگرانہ کے سون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھندر آئے گا کیا آکھ سے نبی داست نگر رہے گا کہنا سچی رکھا ہے کیا خواجہ غلام فریض اولیاء اللہ بزرگان الدین کو لوگ کہنے کیا اس نے دا سید، اے آپ ڈھی ڈھلدہ پوتر جڑھا ہے آپ کی دکھندہ آئی سارے یہ لوگ ہیں چندے ایک کچھے جڑھا مدرسہ میں نے اگڑا کی میں پڑھا کریں دیکھ لانت دیکھ خدا دی مدرسہ ہی دین دین پڑھایا حدیثان لوگ ہیں وہ پڑھائی یہ جی وہ کتاب مدرسہ پڑھا ہے یعنی مدرسہ جو کچھ کی کو پیشہ کبزے آئے جو دی دی دی یہ یہ سکول بخاری دا انڈیا بات میں فون میں ہوں جو کیا نہیں ہندی شورت ہی کو جو کچھ بیسہ دولت سے ملے کینڈی وجہ نال ملے دنی دنی؟ اچھا مدرسہ قائم تھے والا آج, آج پتہ نہیں کیا کچھ <تصفيق> کینڈی <دی> وجہ نال کینڈی <تصفيق> لانت <تصفيق> پہیس بھی جنڈی وجہ نال سارا وقار بنے ہوں کو بے وقار آکے انہیں اے والی حمجد علی صاحب ہے نیے اپنا حمجد علی صاحب, امجدالی صاحب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفي ہے بڑی عجیب ہر اپنی اولاد سے جتوں سب کچھ لبتا پہ ہوں والا ڈنگ مارنا یہ یہ ہے بکھی کافر منافق لوگ انہیں دین درہبر دا اے ذہنے کہ میں قطرت دین ال دین کنی نہیں مین اچھا پہلے ہی کنھر کوئے پوچھ اے علم دین دا مقصد ملازمت یا معرفت خدا دلیہ مارفت خدا آئے دست نہیں کر بنا تارفت خدا تا دا تو پڑھا دین کو اس واسطے دنیا چلتی اور آخرت اچھی نہیں بھی. تو کیوں نہیں رکھا تین جیٹے لوگ دست دا نہیں کر بنا تو تنا نہ سوال دا فرد پورا کیوں نہیں کیتا؟ کو او جو دے سور سور لفزا دست نہیں دا لفظ بولے سنا فارسی اردو ترکیب کی ساری بولی سیدا سادہ مطلب اے بکھے بوکڑی بننا اے ہے کہ بھائی کہ بھوکا بوکری بنتی یہ تے غزالی کا ذہن ہے عوام تے کیا اچھا. ہنے دلنے کرنے دلے کن بلا پوچھے میں دلے پوترا تو مدرسہ مار لوگ کیوں کھو کر بنا بناو دیکھنا ہاں؟ یہ دیکھ کیا چکر ہے میں دی لانسی والوں کہ بنے ڈل لوگ دخا بازی کی گل سچی کہنا ایمان لگتا ہے کیا تارے سارے بال دے جو مرضی بڑے جن جان دے فر رہے پاک جان روٹی رو لگی جان دے باقی روٹی دے پیچھو ایمان مان ہو، अच्छा जी दीन पिछ जान दोटी के पिछु दीन देो वाहिए दस बंद अगू जुड़े बैठे बैठा हो गया माना बंद कसम खुदा दी करगा कर देखने तू बीमां खड़ा ददाली आलमी कहने نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرے جہنم دلیائی تدیث لینی علم دیا کہ سکول یہ ڈس ہوتا اے علم نسی پہ کہ علم حاصل کرے اللہ تو سوا کہیں بے مقصد ٹھکانا کیا ہے جہنم تو آ بٹھا دی میں نوکری پڑھایا تو نوکری دلیا رب جی نوکری رب کہیں اولاد کو جانم سڈنی جی علم او آخر بیا ہے سوہارا من یہ علم ہی کہل نبی فرما گئے بغیر اللہ ہوتی تو سمجھ نہیں لگی نسمر دلائز پر نظر لغیر الله تعالى فليتصبب مقعده من النار کنز العمال شریف جی پاک کے مولوی عبد شرف قادری مر گئے نزامیاں صاحب القول حدیث اپنے کتب خانہج میں داخل تیپ مدارس ہوں مدرسے میں جو یہ کتاب بڑا پوچھو سچی جان میں پر کو کے مل ماہ سے سر نو پر مایا ہوا میں ہاتھ میں ہے وہ میں بنا اتنا ڈال سکتا سمجھ ہی کا نبی اکرم صلی اللہ پوچھ نسل <سؤال> کر <سؤال> یقصر الذہ یہ ہے یقصر الفتا یا ظہر نے فرمایا علم ہٹ گیا۔ عام تھی ویسے حال ہوتا گل سمجھایا سکتا نہیں یہ رسوئی سکوں لالہ جی علم یہ دی ہونی برداشتا پھیلدا تے گھٹدا تے علم <تصال> <تصال> علم ختم جی ای فرمان کہنے واسطے اچھا دین کا علم او مک گئے گھٹ گئے ختم تھی گئے یاد دا پہ نہیں ہونی او گھٹدہ پہ شکول اللہ معلوم تھے علم او ہوئی نبی او ہو مراد گزنے ای کو جہالت فرماگن تلانت فرماگن او ود دیویں دیئے علم ختم ود اللہ کازمیاں سے کوئی ایو جس نہیں کہنا دیتا ہے بخاری پڑھیں سامنے ای سلنگ میں اللہ کیوں گزنے یہ ہم مطلعہ دیویا کیا ہے مطلعہ کیا ہے نفس سوار اقبال اقبال سر آدھے لانٹے اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج بنو اپنے راز دارا جم شیر بادشاہ ترا گدا سنگ سے بس اقبال آدھے آدھے دل کی آزادی دل کی شہنشاہی ملازم دا دل سچی نتی ملازم دا دل آزاد اقبال میں دل کی آزادی شہنشاہی دل, دل آزاد رکھے نا کہیں دا محکوم تابے دار پابند نہ رکھے اپنے رب رسول نہ صرف پابند رکھے تو دل کی آزادی شہنشاہی یہ شہنشاہی ہے کیا ہے شکم سامان ہے موت ڈی ہے موت کا سامان ہے کیا مسئلہ فکر جی مر گیا جیجے عزت ایمان دین خدا ہر شا ختم کر بسے اپنی کھار کو بھی جلے پیٹ دا فکر ہوں غزالی زمان کا مکالا دیکھی جا اقبال اے پیا دے جو ڈڈ دی فکر چمان پلا را بیلطان ہی خیر خواجہ خیر خدا بخش خیر پوری رحمت اللہ علی یہ ہن آپ कपड़े जन जला वी बना देना दे दे रेहना वाला टीवे आप आपना हिसाब किताब खुद लिखा हो मैं जिंदगी खाते क्या पथ खा क्या اور میں نے یہ میرا لکھا انساب میرے کفا نے رشتے کو میرا انصاف پیش کرنے <بصح> <بصح> <بصح> وفات نیڑے آئی نا برادری آخ شا دینا کراجا رحمان اربی شادی فرمایا یار اے بن سن سیتان شاید وہ غریبی حالت مشکی مانج ڈے نسل کی میرے دی میں شہر پہ شہر ہونا دی نسل پوت خواجہ ابد الرحمان یار سو اپنے ہاتھ نال دی انداز اس وقت جنگ ضلع مربے وسیع ہی جائیداد حلال ہو سی میری اولاد جہ میرا مسجدیں. مسجد ہے مسجد پتو نے یہ چھوٹی جی مسجد نکی بابز با نمازی پانچ وقت مستری ہن جن اٹ لینی اللہ سی وسیعترما گیا مسجد میں बंदा मरते बाल औला क्या करे। सही मैं पिछु बुख ना पर में पिछु गयाना, मैं क्या की में हा। मा को भुखा मारी मेरे आखिर तेरे में छोड़िया वाज भुखे मरते بیعہ بندہ پہلے۔ تو کیا کہا رہا ہی؟ سونا ہاتھ جا رہا ہی؟ مال سے کرتا ہم کیا کی تھی؟ سونا ہاتھ تیرے نا ہاتھ دے جائے ہیں۔ اولاد تو تیرے ہاتھ رہے چھوڑا ہے۔ وائی وان جی تو ہنڈے تھی ہاں میں داڑھا کچھتی ہیں۔ راجات ہارشہ نہیں پکھائیں گے۔ اس لیے ہارشہ نہیں پکھائیں گے۔ یہ ہے کو پوشہ نہیں پکتی۔ یہ کہ دی یہودیت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نہیں پڑی دی تے. امتیو حرام حدیثی ماںد نمبل نوکریاں بڑا اس وقت جڑا قرآن حدیث دے حکم دے پورا نہ ہو سارے کافر شراط تہار تھی بلی کی ہو حضرتبا like limit... like like uh... تیل چور <laughs> ش <laughs> دے جے منے دا ہے مکمل یقین دا ہے بہ تو کو کہ تو شرطی ا ونجو میرے حضرت صاحب دا دعوی سیدی ہوے تے ہوے غیرت اعلی نہ ہوے میں نہیں مندا تو سب ونجو سیدین مرید کا لکھو ہوے غیرت اعلی جی بہرا تے پائے ماں ندی دی اڑن دنیا وچ کچھ ہے کوئی شک ہے اسی ستارے تے تے ترن بگڑی جیڑے پیڑے کا گا کرنے و پوری دتھ ہے تو چلے ولا کی موضوع مرشد کامل کی بڑی غیرت غیرت دلیا, غیرت دلیا ایک موضوع ایمان. میاں خدا کرتے یہ بات چہرے اسلام سے پڑائیں گے اندر دل کو بتا لیں گے تا نور دی امت کو پر دیکھ دیکھ کر خوش نہیں رہیں گے رائٹ نہیں لے لیں گے یہ چیز خوش رہیں گے درنا بس سن نبی علی کیا لعل کا باخع النفسہ یہ مصطفیٰ صلی बाक्षान, बाक्षान माना ने परेशानी मर लग पा परेशानी ते दुख नाल नी जान दा ना दे बाजार नहीं तू अपने आप को खजू खत्म करे नी हो تھے درد امت رسول دی, کفرت دی دلے خوش وہ اپنے گھر دا حال لے سرکار آپ کس درجے دے سبحان اللہ دین تے والا امت والا درد پینے جو کافر باقی لا دے اپنے خرچہ خطرہ جانے آپ مدرسے خواجہ گلاب فرید کو مدرسے سے گلاب فریدا جا جہاں پل ہے مدرسے گستاخ بننے سے جی ہاں یہ داسو کو سوال کر کہ دت ولان سی سائنس بیکدرے قران بے قدرہ ذلیل تھیدار تھا دت اوه سائنس دار بھین چود قران کو ٹھڈے مار کے حاضر قران دنیا اجداشت کردی پلے کڑی کو بکاو ما دا چودا جے قران سے چ سائنس قران چ نکلے تے ولاتے قران دکقدر ہویا کافر قران کو دیکھ تے سر تے چکھڑا وا کہ وے دڑی کتاب جندے جو سائنس نکلی کری سمجھ نہیں وی لگی میںوٹی جی مثال لینا ساری قوم دسانی پی روزی سچی دسل اچھا کٹے کسر جا پوت ساری سائنس قرآن قرآن کو پیر لڑائی د یہ دے موہنا او ف شہید او ہے تے اسلام دی لڑائی اے تے کوئی سیدھے یونیورسٹی دے حوالاں وچ والا زمین دے کوئی بندا سمجھا مارا تے وی یا گل کر سی تسا اپنا تبر گیدیو میں نچا وچاں اساں وی شہید سی منوا تاں میں حرام موقع عمر دے میدان نکو ایں جنن یہ ہے جیسے کام تھی جو کافر منافق تھے یہ ہوں تیس سال یار دلنے دلنے نبی, دلنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف قول مسلم مطلب شریف قول پیاری کی کتاب حدیث سے صحیح فرمایا تویرے بندر میں مومنوں شام کا رکھتے ہیں شام مومنوں سے تویرے تافر سامان تھوڑے سے سامان دنیا کے پیچھے اپنا پیری مت ہیں آمین سائنس کی یہ دنیا کا سپانہ نہیں ہے کوئی یہ پچھو نہیں پکتا پیا دین ڈنڈالی اے رمای آدھا دا بابا ہی دے سوکے روزی اے اکھے بھولے ہاتھ جاسنی گھر بڑھنے اے لے سوکے دیدیں سوکے دیوا کی دینیں چاٹا سرسیان ایک جار کی تھی ہی دے سوکے آکھے دی سلامتا سوکے آکھے دی انہیں فرمایا ہے وہی بکھا مردے کبوتر گیرہ مرے دے مرے کیوں مرے یہ شدہ دانہ دیکھنے حلاق پاک گا کو کا او سمی طبقہ رکھنے وہ تنگی نہ چاہیے پڑھائی جائے جی تنگی ہو ہلالی لوگ چڑھے بینی ماں چلیے عجیب گال سنو جاگ جان رہے مدنا کاظمی اتنی پہ پڑھ گیا ہے مدنا کاظمی آپ نے بھیا <تصفيق> سید خلید الرحمہ خلید احمد شاہ سے تب پور ساتھ کریں ساری ساتھ کیوں <تصفيق> کیوں دا کوئی نام کر نہ پوچھ بھی تیو تیرا دکے تی تکار پوی تیو دا جو نام کرنی ہاتھ ہاتھ نہ روٹی روٹی ہوں خود کیوں یہ دینداری دیکھنے کے خیر تانگ دیکھنے آگا کہ پاپا یہ مرائد کرنے مستہ رہو یہ مرائد کرنے مستہ رہو کوفر طرح مروں یہ مانتہ گھنے مجھو تمہیں نہیں رہے اگر میں جلسون کریں ہمانسی ہوں کہیں گے زنیر ہمانسی ہوں نے والے زند کار پوپیورت کار کیوں کار مرائد آنس پیدینے کار پوپیورت کار کیوں دا صاحب ہکے بکیاں کیا چکر ہے نا مراد آ کو سکھ ہی طرح کے کوئی ہندو بلا ہی نہ کو فاتح نہیں بھی کاکا کہنا کا ماندالا جیسا گناہگار بندے بیٹھے ہیں مطلب فوج سکے مول گلام پے دین فدی سکھاری بلور تے تو جاندی جسن یہ میں جان خود سنا گیا ایتھے کر سرفراز کتے گئی تے اپنا چلو سرفراز تھے او ہیندے رہیندے مول گلام پے دین یاد چھے ختم سارے گرفتار نہ اسا کے ایک سال کہ حضرت امریکہ کے ایجنٹ اس وجہ سے نہیں پاس سب چاہتے ہوئے پروڈکٹ ہون تک کھولنے میں دلا لیکن وقت حالات نے اجازت نہیں دی میں دا بیٹھے مان پوچھ شگرد سے سبان دا حالت ہے حالانکہ بڑے کاظمی دا کیتا مسافر مسافر کی سارے مسافر خصوصاً ای ایمان کی دی بھی بھی فادر بھی ہر میں نے کروس کیا تھا نمبر میں نے کروس کیا تھا صرف My name is my name. My name is my name.